میاک وس و نسل یا کریم یا ودود الندر اللہ اقبال اللہ اقبال رحمہ اللہ بابو فیر اللہ کن تلو ہے اسلام نغمے اور سرگ کے ساتھ پیش کر کے سادہ شرع پیش کروں گا ان شاء اللہ اور عظیب نغم کے اندر کیا ہے مان سے ہی معلوم ہو جاتا ہے تلوا اسلام منی روحانی بصیرت کے ذریعے اسلام کی نشا تحیا اور اسلام, اسلام کا بطور, بطور نظام دنیا, دنیا پر, پر غلبہ گیا اس نظم کے اندر انہوں نے اس کی نوید اور خوش قبل سنائی گئی اس نظم کا بحر حفیظ جلندری کے شاہ نامے فیض جالندری کے شاہ نامے کے باہر پر ہے یعنی ایک ہی باہر وزن ہے اس وجہ سے شاہ نامے کی سر میں پیش کروں گا اردو اور فارسی ادب کا بہترین ذخیرہ بھی ہے طلبا کے لیے خزانہ ہے آہ آہ آہ اور پھر ہماری <تضوع> <صحابق> فکر کے ساتھ اس کو خاص آہ مناسبت آہ ملانا ہے ملانا ہماری آہ فکر رکھنے والے دوستوں آہ آہ کو اس نظم کے سننے کے بعد مضبوطی, مضبوطی اور, اور استحقام استحقام مزید استحکامت کا استحقام جذبہ پیدا ہوتا رہنا فرماتے ہیں دلیل روح روشن ہے ستاروں آآ کی تار سے آپ کا برا گیا تو رے گرا سار بھی پرماتم ستاروں کی جب روشنی گٹنے لگ جائے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے سورج کی روشنی یوں ہی قریب ہوتی ہے ستاروں کے تو ستاروں کی روشنی مان پڑنا شروع ہو جاتی ہے دلیل ایسا آتا ہے کہ سورج شروع ہونے والا تو فرماتا جس طرح ستاروں کی کا کام ہونا صبح کا ہونے کی دلیل ہے اور جب سورج ٹلو ہوتا ہے سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں فرمایا اسی طرح ہونے والا ہے جو دنیا پر دوسرے نظام بظاہر ستاروں کی طرح بن کر اپنے آپ کو دکھا رہے تھے اسلام کا شہور ان ستاروں کی روشنی तो مان پڑ رہی ہے ان نظاموں کی ناکامی جو ہے دنیا کے ان نظاموں کی ناکامی جو لوگوں کی کے نگاہ میں ستاروں کی طرح بنے ہوئے ہیں ان کی کم روشنی اس بات کی دلیل ہے اب اسلام کے نظام کا سورج طلوع ہونے والا ہے اللہ خبر بر بر اور مردائے مشرق میں خونے زندگی دوڑا اور مردہ مشرق میں خونے زندگی دوڑا مجد سکتے, مجد سکتے بے نہیں یہ رات کو دی سینا ری اور فرمایا مشرق دیکھو بھائی سبحان آو آو آو اور پھر آگے آج آج تو وضاحت مزید کریں گے ایشیا کی بات کریں گے کیونکہ ہم ایشیا میں ہیں فرمایا مشرق کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون پھر دوڑو لیکن یہ وہ راز ہے جس کو سینا اور فرابی جیسے آلیہق پروفیسر سب یہ ڈاکٹر پروفیسر یہ سائنسی فلسفی لوگ نہیں سمجھتے یہ صوفی درویز سمجھتے ہیں آلے دغ کا کام نہیں یعنی آل لگن وہ دوسرے آلے دل کو کہتے ہیں یہ آلے قبر کا کام ہے جو آلے کش کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشرق کی مردہ رگوں میں پھر سے زندگی کا کون دوڑنا شروع ہو گیا ہے اور اگلا شیر کمال ہے مسلمان کو مسلمان مغرب یادو مسلمان کو مسلمان سے ہے تو ہر کی سہرا بیس مغرب یور کی تحقیق کے طوفان مسلمان کو مسلمانوں میں مضبوط کر دیا مسلمان کو مسلمان کر دیا مغرب مغربی مغرب طوفان جو میں مغرب کا طوفان اٹھا ہوا ہے جس میں انسانیت اخلاق خلاف تعداد عقائد روحانیت خس و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں یہ وہ طوفان مغرب ہے لیکن, لیکن اقبال اکبال کہتے اکبال اکبال ہیں یہ منافع خبر جو ہے نا وہ تو اس میں اس طرح بیٹھ جائے جا گا ان کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن جو مسلمان ہیں وہ مسلمانی میں اور مضبوط ہو جائے گا اگر صاف وہ اور مضبوط ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشہیر دی ہے کھجور کے ادرک کھجور کی درخت جو ہے وہ ہمیشہ خزان سے مارما ہوتا ہے خزان کے اثرات اس کو متاثر نہیں کرتے تو جو مسلمان ہوتا ہے لاکھ لاکھ کی نیت بےدینی کے طوفان آتے جائے خزاں آتی جائے تو مومن متاثر اس سے نہیں ہوتا مومن ہمیشہ مضبوط ہو جاتا اپنے دین میں اور مضبوط ہوتا سمجھ نہیں آ رہا باقی سکولیتم کا منافق تھا وہ بدل گیا وہ وہ اس طوفان میں بہ ب لیکن الحمدللہ جو مومن تھے حضرت صاحب کی طرح وہ اور مضبوط ہو گئے آگے سال تھی فرمایا جس طرح کے سمندر کر بلا تم خیر موجود جو ہوتے وہ گوہر اور موتی کو شراب کرتے نہیں ملتا وہ اس کے حق میں ہوتی اس اجمال کو یوں سمجھو کہ نشا موسم بہار کے بادل کی بارش جب آتی ہے تو صرف ایک کیڑا ہے وہ اپنا منہ کھول کے رکھتا ہے قطرہ جب بارش کا اس میں آ جاتا ہے وہ منہ بند کر لیتا ہے اور سمندر کی کرتا میں چلا جاتا ہے سمندر میں چلا جاتا ہے نیچے کو پھر وہ جب موجیں آتی ہیں تو اس کو تھپیڑے مارتی ہیں جی اس کو کبھی اس طرف تہتا ہیں کبھی کسی طرف تہتا ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف طرف ان تکلیفوں میں کیڑے کے اندر جو کچرا بار والا ہوتا ہے وہی موتی بار جاتا ہے اگر کچرے زیادہ ہوں تو زیادہ موتی ہو جاتے ہیں اگر ایک کترا محفوظ ہو تو ایک موتی تیار ہو تو اس کو درجن جاتا ہے درجن جاتا بے مثال ہوتا ہے وہ کبھی نصیب والوں والا ہوتا ہے سمجھ, سمجھ نہیں آ رہی تو جس طرح کے اقبال فرماتے ہیں سمندر کی موجوں سے کلا کمجے جو چڑھ چڑھ چڑھ پہاڑوں کی طرح آتی ہیں ان موجوں سے جس طرح گوہر اور روٹی کی شیرابی حاصل ہوتی ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے مومن کو لاطینیت کے طوفانوں میں جب, جب مختلف, مختلف دین پر بی تکلیف میں آتا تو یہ بھی اس کی مضبوطی اور اس کے مزید مسلمان پکپکے کا یہ سبب بن جاتا ہے سے ہونے والا ہے ترکمانی شپوہے ہندی لارا بیمات میں مات دیکھ رہا ہوں اور آلے مات نظر آلہ نظر, آآ آآ آآ آآ نظر مات باطنی مات دیکھ رہے ہیں کہ مومن کو مات پھر اللہ تعالی, تعالی کی طرف دیکھ سے دیکھ ترکمانی والا دبدبا اور کمانی کل کی لوگ سلطنت عثمانیہ جنہوں نے آٹھ سو سال اسلامی حکومت قائم کی تو کمانوں والا ہندوستانی والا امام احمد رضا کے اندر اور امام احمد رضا اور آلہ امام احمد رضا بہلوی شیخ عبد اللہ علی محدت سے دہلوی مجد شامی سبحان اللہ اور اللہ اقبال جیسے لوگوں کے اندر تھا اس طرح کریں کہ ہندی پھر مل رہا ہے اور نطف آرابی اور حقیقت کی ترجمانی کرنے والا جو عرب والوں کو کلام ملاتا جو حق کی ترجمانی کرنے والا کلام ان کو ملاتا پھر سے مسلمانوں کو ملنے والا ہے سبحان اللہ یار کتنے ہیں لوگ ہیں بولنا طبقہ یہ ایسی باتوں کے قریب ہی جاتا ہے یہ کوئی راوت ہو ہے یار اس کا یہ حقیقت کا بیان ہے اور جس طرح کے اور میں بادائے کا اور اور کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ الٹ جائے گی تدبیر الٹ جائے گی تدبیر پلٹ جائے تتدی پلٹ جائیں گی رے پلٹ جائیں گی تتدی رے حقیقت ہے میرے تخیل, تخیل کی یہ فل پرماتا میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں جو انگریز مسلمانوں کے خلاف تقبیریں کرتے ہیں اور ان کی نسل جو ہے وہ اسلام کے خلاف سوچتی رہتی ہے ان کی ساری تدبیریں ان پر اور جو تقدیر الہی ہے تمہاری جس طرح ہے لیکن انشاءاللہ شاء میں دیکھ رہا ہوں وہ لٹ جائے گا یعنی تقدیر جو ہے نا جس طرح نہیں آئے گی جس طرح تمہاری ہے اے مسلمانوں فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں شاعرانہ تخیل سے یہ بات کر رہا ہوں نہیں کل کا سونے کا وقت اور آگے فرماتے ہیں توجہ بھائی مسلمانوں میں خواب اور نیند کے اثرات مولتا کی نیند کا ذکر آ گیا تو آگے شیروں میں بھی نیند کا ذکر آ گیا یہ مولتا کوئی بات گھبرانے کی ہمارا اور آپ کے اندر وہ خواب کے اثرات ہیں اور میں اقبال کے بشیر کے مطابق نوارا چلو سے لگ بھگ ہم یادیے میں اپنے آواز کو مزید تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کے نیند کے اثرات دائیں وہی کر چ خواب گن چون اصل کر چاپ کا گن میں باقی ہے تو ای پل پل اصر کر چکا پابندوں میں باقی ہے اے پل سر کچھ صاف چا بن میں باہی ہے تو اے بلبل نوارا تلر ارے سل چکے ند مبیا سو کے مل کچھ باغ نظر آ رہا ہے اے بلبل اے اکی آواز لگانے والے اے بلبل تو آواز کو تیز کر دے بیان کو تیز کر دے سوئے ہوئے انچوں کے اندر جو نیند کے سر جاگے ہوئے انچوں کے اندر جو نیند کے اثرات ہیں وہ تیرے جوشے خطافت سے تیری حق بیانی, حق بیانی سے ختم ہو جائیں سمجھ نہیں آ رہا چلو میں تیز کر دیتا ہوں وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں بول بولنا وہ کہتے ہیں بول بول ارے سنو بھائی گنچا <perfektionic> جو ہے نا گنچا اس <خانتحان> <غنشا>، <costs> <خانتحان> کا منہ بند ہوتا ہے نا اس وقت پھول کا منہ جب بند ہوتا ہے تو گنچا ہوتا ہے کھلتا ہے تو پھول بند بند ہے تو کہ رات صبح شہری کے وقت گنچے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت بل بل بول رہی ہوتی ہے ہر طرح نغمہ سرا ہوتی ہے ہر طرح طرف تاکہ اکیلے اور اثرات مطلب لہذا ہے بلبل ذرا آواز کو تیز کر تاکہ صبح خوب روشن ہو جائے اور یہ بل پورے دل کے اثرات نیند کے زائل کر کے پورے کھل جائے دوسرے لفظوں میں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحیح کا جتنا پیدا ہو جائے اور مطلب ختم ہو جائے ذرا آواز کو تیز کر دیں چی بلبل تیز کر دے ذرا ہاتھ کی آواز لگانے والے بالکل ذرا تیز کر دیتا سمجھ میں آ گیا تڑپ سہنے چمن آ شیا میں شاخ ساروں میں تڑپ سہنے چمن آ پارے سے ہو سکے نہیں سکری دیر سیما ہیں چمن کے شہر کے اندر بھی تڑپ نظر آ رہی ہے پرندوں کے آشیانے میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے ٹہریوں میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے کیوں کہ, کہ جو, کہ جو پارا ہوتا ہے پارا سیما سیما سے وہ تقریر سے تقدیر بات جتنا وہ تڑپ رکھتا ہے اتنا لرزہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کو قائم کر لیا جائے تو ہونا بنتا ہے اس کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے آگ پر جب جو ہی آگ کا سیک دیتا ہے تو پارا پارا چھلکا رہتا ہے ہمیشہ وہ ایک عجیب سا پانی ہے نے بنایا ہے سمجھ نہیں آیا لیکن پانی سمجھ کر پل نہیں لینا ہاں زیر میں رکھنا جوڑوں کو بیٹھ جاتا ہے بندہ زندہ نہ کارا ہو جاتا ہے خطر جوڑا لگتا ہے تو اقبال فرم آتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ چمن ہے اس کے سہنے میں اس کے آشیانے میں اس کے میں ہر طرف تڑپ ہے لہذا اسلام کی طرف مسلمانوں میں موجود ہے یہ نہ سمجھ میں ادھر کڑپ رہیں گے وہ چشمے کیوں پر گفتگوان دے وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر پل کا دے کے وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر پرل کس کتاب دیکھے نظر آتی ہے جس کو مرد جاتی میں نے تین مرتبہ پہلے اس کو پڑھ کر لفظ لگ کے تین حرکات کو ظاہر لیا کافی فارسی پر تین حرکتیں آ ہیں برگز رواں برگست تین مرتبہ پڑھنے میں جو ہے حکمت سمجھ آئیے کہ نہیں آئی برگس کماں کہتے ہیں گھوڑے کی کاتال پڑتا کس کو گھوڑے کی پاکل جو ہے یہ حضرت جی لحاف کی قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو زینت اور حفاظت کے لیے گھوڑے پر ڈالتے ہیں زینت اور حفاظت ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو پاک باپ نظر پاک دے دیتنے والی, والی نظر در جو مردی کے جگر پر نظر خارج Ninar, Tha, okay. comprar, جگر کو دیتے ہے اور اس کی جگر کری چڑپ کیوں دیتے ہے وہ گھوڑے کی پاخر کو کیوں دیکھے کیسی ہے یا نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ کیا مسلمانوں کے پاس یہ جہاد یعنی کفار کے نظاموں کے دارے نظام دارے خلاف دارے جہاد دارے کے اسباب اور وسائل نہیں ہے تو کوئی بات باعت باعت نہیں نظر جو پاک بھی درویش صوفی کی ہوتی ہے نا وہ مجاہد کے دل کی طرف کو دیکھتی ہے جگر کی گرمی اور تپش کو دیکھتی ہے جگر کے روشنی اور جلبے کو دیکھتی ہے وہ گھوڑے کی باقاعدہ کو نہیں دیکھتی نہ بھی وہ چاہے دن کی پیٹ بیٹھا ہوا ہو تو کوئی حال نہیں مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جلزہ اور جگر بھی موجود ہے لہذا ہم اسی کو دیکھ کر مطمئن کہ پڑیں گے گے اور کام کر دیں سمجھ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں اگر بابا مسائل آئی زمیر لالا میرے روشے آمیر لالا میرا من کے ہو سکتا ہے اللہ تعالک دربار کرنا فریاد ہو یاد لالا زمیر لالہ لالا پھول ہوتا ہے سوکھ سورت جنگلوں میں ہوتا ہے اب تو نرسریوں میں بھی ہوتا ہے لالا لاؤ کہتے ہیں اسی سے لال لا کہتے ہیں لال رتا تو فرماتے ہیں لالا کے دل میں لالا کے ضمیر میں آزو کی چراغ روشن کر دیتے اور یہ مومن کو کہتے ہیں لالا لالا مومن کے <مومن> دل کے اندر چڑھا دے یا اللہ اس کے دل کے اندر ایک کمر روشن ہو جائے آرزو کی کہ آرزو تو اس کے دل کے اندر یہ پیدا کر دے کہ یہ دین کی آرزو لگا کر بیٹھ جائے کہ کبھی تو آئے آیا اور ان شاء اللہ سمجھ نہیں آ رہا کاش آ جاتا جا تو اس سے اللہ تعالیٰ جب یہ طرح اگر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ترب کر دیں گے لہٰذا چمن کے ذرے ذرے کو مسلمانوں کے ایک بچے کو یا اللہ شہید جستجو کر دیں جی یہ تلاش میں تو, تو کر نکل پڑے نا دین حق تلاشی رہے پھر مل جائے, مل جائے, مل جائے, مل جائے دیکھا ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیکھتے مل جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی یار بولو ذرا سبحان اللہ اچھا سیریش کے چشم مسلم میں ہے سام کا اصرت ہے سیریش کے چشم مسلم میں ہے کا اثر ہے خلیل کریا میں ہوں گے پھر تو ہر کہتے ہیں آنسو اس کو اور بھی کہتے ہیں تو فرماتے ہیں مسلمان جب روتا رو ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں کا کطرا جگتا ہے تو موسم میں باہر کی بارش کا اثر ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی موسم میں باہر کی بارش کا اثر رکھتا ہے جس طرح کے موسم بہار کی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے رنگ دکھاتا ہے فرمایا اسی طرح جب مومن موومنٹ میں بیٹھ کر اپنے دین کی فکر میں اور اپنے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے حالات کے اندر میں آنسو بہارتا ہے موسم بہار کا آسن دکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ رنگ بہار کر دکھاتا ہے ہر طرف اسلام کا رنگ آ جاتا اے مومن ذرا روڈ پر تو دکھاتا ہے لوگ, لوگ کہتے ہیں امام حسین کے لیے رو کر دکھا ہم کہتے ہیں حسین کے دین کے لیے رو کر دکھا مسلمان شہیدوں کو نہیں روکتے مسلمان شہیدوں کے دین کو روکتے سمجھ نہیں آ رہا یہ بکھر کے براسی ہوتے ہیں اللہ علیہ السلام کے دریا میں پھر سے موتے پیدا ہونے والے ہیں صدیق فاروق آزاد عثمان غنی مولا علی وہ موتی تھے حضرت کریم اللہ کے دریا کے موتی تھے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے ان آج کی موتی پھر دل کرائے پیدا ہو جاتا کتابیں کی پھر شیر بندی ہے کی پھر شیرد بھی ہے یہ شاہ کے ہاشی کرنے کو شاہ کے ہاشی کرنے کو ہے دل بل گوبر پہ اس امت کے مصنف کی کی تعداد کی ہم دیکھ رہے ہیں فرنگی کا اور ان کے اندر ان کے اندر آ کر <تصفيق> ان کی کتاب کے کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے ہم مایوس نہیں ہوتے ہم ہمیشہ رہے ہیں کہ پھر سے ان کی کتاب کی شرازہ بندی اور جلد بندی ہوتی جائے گی اور یہ تک کر ہوئے مسلمان پھر ایک ہو کر دین حق پر ہاشمیشا یہ شاخ ہاشم رسول اللہ وسلم کے درخت مبارک کی یہ شاخ ہاشمی پھر بر بار بر پتے اور پھل پیدا کرنے والے کیا مطلب اس پر پھر باہر آ رہا ہے سوال ربود شیر دی دل رب رے کا را ربدار ار کے شیر دل رے رب بل را ربدا پور کے شیرا دلے رب رے سکھا سبا ہے ہوے گل سے اپنا ہم سفر شیرازی جنہوں نے اسلام کی حکومتیں قائم کی تھی یہ تبریز اور کابل واقعہ پھر دل لے گئے کیوں کہ سبھا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا جب کی جب جب جب جب باغ سے نکلتی ہے باغ سے ہو کر نکلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے پھولوں کی شاہرانہ تخیل کی لطافت پر بھی غور کریں بھائی اقبال کی لطافت پہ لتافات طبع پر بھی غور کریں نا یار ہے ہیں جس طرح سبھا چلتی ہے صبح کی ہوا چلتی ہے سینے صبح جس کو کہتے ہیں جب وہ بعد سے ہو کر جاتی ہے پیچھے سے اکیلی آتی ہے پھر اکیلی نہیں ہم سفر شامل کر لیتی ہے کیوں کہ پھر پھولوں کی خوشبو ساتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اسی طرح خرک و شیرا جی کیا مطلب <تصفح> مسلمان جو ہنسلام حقوقیں قائم کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں اب وہ اب وہ قابل تبروئے اور ادھر ادھر جس طرف سے بھی انشاءاللہ شاء کا پیغام جائے گا <تصفح> جی پھر سے یہ جی اکیلے نہیں <تصفح> یہ سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں <تصفح> ہم سفر بناتے <تصفح> چلے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یار نہیں ضرور آ رہا پیسے واپس اگر نہ آئے آگے آگے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اگر تکلیفیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں اگر پر اس غم پر تو کیا غم ہے اگر رسمانیوں پر غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ سد ہزار انجم سے ہوتی ہے روپئے ترک کی مسلمان جو سلطنت عثمانیہ جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ شو سال اسلام کی قائم کی روم جرجہ دار الفا تھا دارو سلطنت روم کا فرما کے اقبال اگر عسمانیوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اسلامی سلطنت ختم ہو گئی تو فرمایا کوئی بات نہیں تمہیں معلوم ہے آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے دب بچارے خون کیا ستے ہیں تو پھر سورج تو لو ہوتا ہے اگر ستاروں پر دکھنا ہے تو سورج کیسے تو لو ہو فرمایا جیسے سورج اس وقت جب سورج جب سورج اس وقت باہر نکلتا ہے جب ادھر سے ستارے آنا یوز کر دیتے ہیں ان پر تکلیفیں بہت آتی ہیں کیونکہ سورج بھی ہو نہیں دیتے سمجھ نہیں ان کو پریشانی آتی ہے پھر سورج ٹولو ہوتا ہے فرمایا جیسے ہزار آسردار ہے زخمی ہوتے ہیں خون کے آسر ہوتے ہیں فرجا کا سورج ٹولو ہوتا ہے عثمانی ہو تمہیں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر تم پر یہ تکلیف اور مصیفیوں کے پاس اور ہیں غموں کے پاس ڈے اسلامی سلطنت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں تم بھی ستاروں کی طرح <تصفح> اگر ٹوٹ جاؤ دیکھو پیچھے سورج بھی طلوع ہو جائے گا ان شاء اللہ اسلام والا اور آگے سنو پر مہنگا جہاں باندھی سے ہے شیوا ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر فرماتے ہیں ایک جان کو چلانا ہے ایک جان کو دیکھنا ہے فرم جان کو چلانے کی نسبت جان کو دیکھنے کا کام بہت مشکل ہے یا مطلب ایک حکومت کرنا ہے ایک اندر کی نگاہ سے جہان کے فطروں کو سمجھنا ہے فرماتے ہیں یہ کام دوسرا بہت مشکل ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے یہ اندر کی آنکھ دیکھنے والی فطلوں کو آواز کو شرارتوں کو کب دیکھتی ہے کب پیدا دیکھنے والی پیدا ہوتی ہے یہ آنکھ اقبال فرماتے ہیں جگر خون جب ہو جاتا ہے سڑ سڑ کر چل جل کر جب فقیر اللہ کے فقیر کا ادرت صاحب جیسے فقیر کا دل جب جگر خون بن جاتا ہے پھر اگر ایسی نگاہ پیدا ہوتی ہے جو دنیا تعینات کے تمام فطروں اور شرارتوں کو دیکھ لیتی ہے دیکھا ہے اضرت صاحب جیسا آیا یہ جہاں ہے اقبال فرماتے ہیں عثمانیوں تم جہان تھے اب مسلمہ کو ایک جہانوی کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اور وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے پھر اسی کے ضمن میں آ کے فرماتے ہیں ہزاروں کو مشہور شیر آتا ہزاروں سال لڑکے سے بی پوتی ہے ہزاروں سال کر کے سے اپنے نیوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں برتن سے کیسا پھول ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو بڑا قیمتی ہے لیکن اس کی ظاہر مزہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی نظر اس کو سمجھ جائے فرماتے ہیں اسی طرح جو پر بڑے فکیر ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے جمر میں پیدا ہوتا ہے اسلام ایک نرگس کی طرح ہے اے لیکن ظہر ایسے لگتا ہے یار اس کا کیا فائدہ یہ دنیا کو کیا دے گا لیکن حقیقت میں سب اس کی حقیقت کو سمجھنے والے چمن میں دیداور بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہے ہزاروں سال مرگز روت نہیں رہتی ہے اسلام سے روتا رہتا ہے پھر جا کر فقیر اس کے رازوں کو سمجھنے والا سامنے آتا ہے سمجھ نہیں آئی نو پیرا ہوئے بل بل کے ہو ترنم سے کروا پیرا کبوتر کریے سپاہی گا پر ماتم بل بل گا اور شروع شروع ہے کیوں ہو رہی ہے اب ایسا گا کبوتر جیسے نازک بدر کے اندر بھی ایشا ہی کا جگر پیدا ہو جائے بلبل اضرل صاحب جیسے ہیں اور ہم تم کبوتر ہیں کہ ناز آپ نے دین کی سرخی آپ نے دین کی جو باتیں بلبل کی طرح میں سنائی ہے اس کی برکت تم ہم جیسے کبوتر اور چڑیاں جو ہیں اور دیگر شاہین میں کے دے میون بند اور اقبال جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ مان افراد میں پہنچ رہا ہوں میں پہنچ رہا آپ افراد نہیں دیکھ رہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے حدرت ادھر نرکا کا کام ہے نہ کسی کا پہلے یہ سب کا بڑا پروان کسی کا کام ہے یہ کا کام ہے سنت لوگ یا رو مجھا رہے سمجھ مجھے تیرے صاحبا میں ڈردو صاحب تیری تکلیف ہوں تو ڈر رہا ہی ایسے اقبال کی صحیح ترجمہ نہیں آئی اور اقبال اقبال اقبال توجہ اقبال جو کچھ کہنا چاہتا ہوں ان کی مانا امراد تک میں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا اور پھر خیالی مانا مراد تک نہیں پہنچ رہا دیکھ رہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب ہی وہ بلبل ہیں <سرق> ادھر نقصی کا غرق غرق کام ہے نہ کسی کا بھائی ہاں جی یہ سب ملا ملوان ہے کسی کا کام ہے یہ فقر کا کام ہے کیونکہ فقر ہی اصل نبیوں کی وراثت ہے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تیرے سینے میں ہے زندگی کہ بول بول حضرت صاحب میں فقیر مر تیرے سینے میں ہے کوشی دردے زندگی کہے مسلمان سے ہدی سے سو سو ساد زندگی کہے ہمیں بلی تیرے مینے کے اندر زندگی کرا نا بڑا بڑا بڑا چپ چکیوں بالکل مسلمان کو و ساز زندگی کی بات بتا مرو خدا لڑکا سر قدرت ہے خدا قدرت ہے یقین پیدا کرے گا گا کہ مغرو بے تو ہے اب مسلمان تو دکھا ہو گئے ہوئے ہوئے مسلمان غافل بے خبر تو گمانوں اس چکر پر گمان سے نکل یقین میں آ تجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے نب جزل کا دس قدرت بھی تو ہے اور اس کی زبان حق ترجمان بھی تو ہے وہ تو بے زبان ہے اس کی زبان حق ترجمان تو ہے کہتا نہیں ہے اس کے بیان تو راستے یہ ملہ تو ملا کا پیچھے لگا ہوا ہے تو شریعت کے توجہ راستے یہ گیارہویں کے چکر میں ہے یہ گیارہ میں ہے جو بارہویں میں ہے کوئی کسی میں ہے کوئی کسی میں اے ہے مسلمان تو دین تین کا رات کا رہ مسلمانوں پر کھول گئے اور فرماتے ہیں یقین پیدا کر مسلمان کیا پیدا کر یہ دماغ کے چکر میں پتہ کیا ہوگا کیا کریں گے یہ وہ ہے نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یقین پیدا کر تیرا دن ایسا ہے جب تو اس کو بیان کرے گا ہے ہیں نیلی منظل مسلمان کی ستارے پر ہے کر گرے گی لی پار سے منظل مسلمان کی ستارے جس کی گرے راہ مقام تو یہ نیلی رنگ کو نیلی پام یہ نیلے رنگ کی چھت پہ بھی اوپر تیرا مقام ہے مسلمان اچھا سکولی اگر برندر کا بیٹا اس کو پڑے گا نا وہ کہے گا وہ راکٹ تیار کر جائے گا راکٹ تیار کرو کی ہمارا مقام ہے وہ بغیر رتو بھی یہ ری یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے رتوب کے اعتبار سے بتا رہا ہے فرماتا ہے تیرا مرتبہ تو کیس سے بلند ہے عرش ہرش سے بلند ہے تیرا مرتبہ تو وہ کافرے میں ہے تو وہ کافر ہے ستارے بھی جس کی کر درا مقی فانی ادل تیرا بد تیرا مکا فانی مکی فانی بدل تیرا بد تیرا خدا کا تعلی پیسہ یہ <تصفح> مکان پانی ہے یہ مکین پانی ہے یہ سب یہ کافی پانی ہے ارے اگر تیرہ ہے ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا عزیب ہے مسلمان اللہ تعالیٰ تمہیں رکھنے کے لیے بنایا ہے ادھر سے ختم کرتا ہے تو آگے کا کام شروع ہو جاتا ہے ہنا بت لو ن جگر تیرا تیری نسبت براہ رے لو ہے اور بات فرماتے ہیں لالا کی دلانی یعنی لال پھول ہے اس کی حنا بندی کا کام تیرے خون جگر سمجھنے سمجھ سمجھ آ رہا ہے کیا مطلب اس تعینات کو جگہ سنوارتا ہے اس پیدات کو اگر سجاتا ہے سوارتا ہے تو یہ نہ سائنس سوارتا ہے یہ دنیا کا ساز سامان سنوارتا ہے اس دنیا, اس دنیا کو دنیا اگر, اگر سنوارتا ہے اس کو سجاتا ہے اور بناتا ہے اور صحیح راستے راز پر چلاتا ہے تو تیرا وہ جگر جب انہیں جگر اور کے ساتھ تو کام کرتا ہے اسلام کا تو اس وقت دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے پھر دنیا سوچتی ہے یہ جو لڑتی آج تین کہتے ہیں سونا آیا ساجدہ ہے کلنگا بازار سونا آیا ساتنیا بازار سونا آیا سمجھ نہیں سمجھ سمجھ <affe tới> آ رہی اقبال کہتا ہے وہ بغیر سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلیاں سجانے میں نہ آئے ہیں نہ آپ نے سجائی تھی <تص particulied> <prompts> دنیا کائنات کی گلیاں سمجھتی ہیں کہ استفاق کی شریعت سے سمجھتے ہیں بچہ تم گلیاں لیکن آج کے اور سکولیوں کے ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کندھا لگاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی پیچھے سے چھیڑتا ہے کوئی آگے سے چھیڑتا ہے ہاں جی یہ سجی ہوئی ہے بازار اور جو بازار کی نگی فوٹو ہوتی ان کے ساتھ سازی ہوئے بازار اور کے ساتھ کے ساتھ دگا بابی کے ساتھ یہ تمام لانڈوں کے ساتھ ان کے بازار سجے ہوئے اور کتنے کے بچے کہتا ہے سونا آیا گئے سمجھ لگی میں آرے رالد او تماری ایویں سواریا کافران سونا آیا گئے چلیا بازار سونا نبی کاڑکی سونا آیا پاٹے کا گلیاں بازار سونا بازارت کا بچہ آرام داد ابھی کی سے گلیاں بازار اس طرح نہیں سمجھ یہ بغیرتا کی, کی آمد سے سمجھتے ہیں بغیرت کا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اگر سمرتے ہیں تو شریعت سبحان اللہ اس طرح جو بغیرتے جو تمہارے جیسے آرام دا دے ان کی آمد جیسے یہ سمجھتی ہیں کہ گٹکنی یہ تو بگڑی سمجھ سمجھیں آ پرماتما ہے تیری ابراہیم نسبت ہے تو میاں مار جانتا میاں مار کو کہتے پر مستریوں تعمیر کرنے والا پرماتم جہان کا مہمان شروع ہے ہاں یہ مسٹر تیلا پہلوان نہیں ہے تیری چطرتانی ہے رے دینی ہے ممکن رے کی جہاں کے جوہرے کھوٹے اور کو ظاہر کرنے والا بولا مسلمان اب جو ہے جہاں کو لے گئی وہ حجاز کی طرح آتا ہوں حجازات سمجھ نہیں آ رہی جی یہ چوبیس ہزار لوگ دیکھو تو یہ راجدو کھلیں گے مولے نظیب کی نات کے سامنے کھلتے ہیں مجھے آ رہے تو فرماتے ہیں نبوت آئی جہاں جہان آج دنیا کا جان پانی اور مٹی کا گارے کا جو ہے جہاں آ دنیا کے جان کو کہتے ہیں دنیا کے جان جب نبوت آئی ایک یہاں کا توحفہ جنت کے لیے لے گئی وہ تو ہی تو ہے میں جاتا, جاتا ہے مشہور تحفہ لے جاتا ہے تاکہ جگر جاؤں گا کو دکھاؤں گا وہ یاد کریں گے اقبال کہتے ہیں نبوت آئی رسالت آئی نبی آئے رسول آئے دنیا کے جہاز جو ایک مبارک توحفہ لے گئے پر مسلمان وہاں بلال جیسا تیرے جیسا جنتوں کو دنیا سے توحفہ لایا تک کٹھو بڑھائی کدی ٹی وی چکر کسے چکر کشن لانا سکول تو جنت کا تو جنت حال میں دنیا کا توحفہ ہے نبی تمہیں بنا یہاں سے لے جاتے ہیں تو ان کا توحفہ دنیا کا گند بنتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تخیل کا نہیں ہوئے ہے یہ لڑ گا ہر گلط سے ہے پیدا کہ اقوام میں ستی پرماتے جب ہم تاریخ اقوام عالم پڑھتے ہیں کیا توجہ کی لکھی پرماتہ ملت بیزاد کی تاریخ جب مسلم قوم کی تاریخ تاریخ عالم میں ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہی جی پتہ چلتا ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسپا تو ہے کہ یہ جو ایشیا کی سرزمین ہے نا جدھر تم بیٹھے صغیر اوپر ایشیا کہتے ہیں نا یہ سارے ایشیا کی قوموں کا اگر محافظ ہے چوکی دار ہے ان کی ہر چیز کا جان مال عزت کا تو ہے مسلم تو ہے ہمیں تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ ان قوموں کی عزت اور ہر چیز کا گانا وہاں پہ ہے تو ہے یورپ نہیں نہیں وہ ڈکیت ہے چوکی دار ہے چوکیدار ہے برے اب تمہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا سبق پر تاکہ پھر تجھ سے کام لیا جائے عدالت کا سبت کا سبق پھر پر سدا کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کی کیمامت سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر صدالت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کا تین سب ایک سچائی جھوٹ نہ دین ہے نہ دکھا چاہیے سمجھ لی آئی بات شجاعت کا بہادر رہے درپوٹ بغیر دیر بھائی یہ نہیں کہ دشمن کافر کو دیکھ کر تیری پھر پڑی لگ جائے تو فرمایا کہ تین چیزوں کا سبق پال لیں دنیا کا پیشواسی دنیا کا پیشوا اور <س cinque> امام یہ پھر کام تجھ سے لیا جائے گا امامت کا کام اچھے سے لیا جائے گا اگر سکولی جدھر تو دنیا کا پیشوا نہیں ہو سکتا سر حصہ تو گاتو ہے کیوں نا لانتی کا بچہ تیرے اندر سچائی ہے سکولی میں جھوٹی جھوٹا جھوٹر بدل جھوٹ ان کی بادشاہ اپریل فون تو ان کا خاص عبادت کر دن ہے ہاں بڑا دن ہے عدالت انصاف تو ان کے ہے انصاف والدین یہ پیدا ہی نہیں ہوتا اور شجاعت بہادری او ہو بہادری تو سکولوں پر خطرہ ہاں جی بغیرت کے بچوں سے پوچھو ایٹر کیوں بنایا ہوا ہے ایٹر کیوں بنایا ہوا اگر نہ بناتے تو کیسے بچتے ارے مسلمانوں اور بچاتے نہیں پھر ایٹر جاتا سمجھ نہیں آ ایٹم نہیں بناتے تو مسلمان جاتے ہیں ارے ایٹم نہیں چلاتے کہتے ہیں پھر آئٹم جاتا ہے کافروں کے سب کچھ کو قبول کر کے جب بھی پوچھو ایٹم تمہارے پاس ہے یار کچھ کام کرو کہتے ہیں کیوں مرواتا ہے تو گدڑ کا بچہ کیسٹ کو آپ جی وہ خود ہے جن کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے وہ مرتے ہیں تو کہتا ہے اگر میں اٹھ ان تو مر جاؤں تو مرواتے ان لائنوں سے کوئی کام لیا جا سکتا ان سے دنیا کی خرابی اور بربادی کا تو کام لیا جا سکتا ہے امامت کا کام جی یہی مقصود فطرت بس ہے یہی رمضے مسلمانی یہی مقصود بس بس بس فطرت ہے یہی رمضے مسلمانی اخوت کی جہانگیری بس بس محبت بس بس بس کی پرابا اچھا میں تجھے مقصود فطرت بتاتا ہوں اور مسلمانوں کی رنگ مسلمانی کی رنگ بتاتا ہوں نقطہ قوت والی جہاں کہ مسلمانوں میں بھائی چار کی حکیمت قائم کرتا ہے اور محبت, محبت عام کر کیا مطلب کہ مسلمان جب تیر پر قائم ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے دل کے اندر حکومت بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمان کے متعلق اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جتنا ہوتی ہے پھیلتی ہے پھر مسلمان اتنا دنیا میں ساجا جاتا ولزین والا حکومت کی جہانگیری محبت کی فراہمی سمجھ نہیں آرہی ہے بتانے رنگوں کو توڑ کر لترے میں گم ہو جا بتا رنگوں کو توڑ کر لتر میں گم ہو جا نہ پورانے ن اپگ سردیا سنیہ مسلمان کہیں رنگ کا پپ پوجا جا رہا ہے یہ یورپ میں ہے کہ یہ سفید فام ہے یہ سیاہ فام ہے یہ آج انسان ہے ہم پورے انسان ہیں یہ انگریز یورپ والا کتے کا بچہ جو ہے وہ رنگ کے گھر کو پوچھتا ہے وہ سفید رنگ والے کو پورا انسان سمجھتا ہے گوڑا گوڑا بھورا ریچھ جو ہے ریچھ برے دیکھتے ہیں برا ریچھ سفید ریچھ دیکھے وہ یورپ والے سفید ریچھ ہے بچوں سمجھ گئے اور کہیں خون کہ یہ ہے بھائی یہ خون ہمارا بھائی یہ ہماری برادری کا گجر ہے یہ آئی ہے یہ فلان ہے کہیں اردو ہے یہ ہمارا رنگر برادری ہے یہ ڈنگر برادری ہے یہ فلانی برادری ہے وہ کہتا ہے ڈنگر کا بچہ شرم کر تم کدھر جا رہے رہا تو بتوں کو پوج رہے ہیں یہ سارے بت ہیں کبھی لسان زبان کا بہت کبھی پوجا جا رہا ہے کئی رنگ کا بہت پوجا جا رہا ہے کبھی خون کا بت کبھی علاقے کا بت کبھی وطن کا بہت اقبال کہتے ہیں یہ تمام بت ہیں جو خدا کے مقابلے میں پوجے جا رہے ہیں ان سارے لانچیوں کو توڑ دے ایم پی ایم کو ختم کر دے یہ سارے پٹان پختون وغیرہ یہ سب لانچے ہیں ان لانچی بتوں کو ختم کر دے نہ ایرانی رہے نہ نہیںسلمان ہی نہیں سکولی یہ سکولی انہیں سارے بت بنا رکھے وطن کا ایک بت ہے جس کی وجہ سے پاکستانی علاج قوم ہوں ہندوستانی علاج قوم ہوں عراق والے علاج قوم ہوں افغان والے علاج قوم ہوں کورکستان والے علاج قوم عرب والے علاقہ قوم ہوں یہ وانسی بت وطن کا اقبال کرتے ہیں رنگ بھوتا رنگ خون کو ملت میں دوب ہو جا بے رنگ توڑ کر ملت میں دوب ہو جا نہ تورانی پوران علاقہ ہے پران علاقہ ایران نہ پورانی رہے بات, بات نہ ایرانی نہ افغان جیسے تاریخ اور کے اندر امام ابو ابنائانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدیش مبارک پیش کی ہے اپنی صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من داخل ابھی آگین فوار بھی فرمایا جو میرے دین اسلام میں داخل ہو جائے گا چاہے وہ کسی قوم کا ہے وہ عربی بن جائے گا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ نہیں آئی ارے بھائی ہم اربی ہیں ہم نہ پاکستان ہیں نہ کوئی ہے ہم سب مربو ہیں ہمیں اور بلایا جائے ہمارے پاس دیپ اور پیل میا نے شاک سارا سو بے میرے چمکے تک میا شاک من کب تک تیرے پاس میں ہے پرواز دلستان شاہی میں تو ہستا اب سو سو مسلمان تشاہیل ہے اور بیٹھا ہوا ہے یار یہ بابوں کے پہلو کے پرندوں کی صحبت میں خیر یہ باغوں کے پرندوں میں بیٹھنا تیرا کام تیرا کاموں پر پرواز ہے یہ ادھر چو کرتے رہے کیا مطلب تو کسی وطن اور علاقے اور ملک میں مصروف مت تو بے تو لا وقوقانی ہے روحانی ہے اور روح لا قانی ہے نہ کچھ زمانی ہے نہ مکانی ہے یہ ساری شیتانی ہے سمجھ لگ جاتی اسی سے ساری مسلمانوں کی پریشانی ہے ہاں گدی میں مر مسلمان کا اب یقین Educating... کی دعوت دے رہے ہیں اور یقین کی فضائل بتا رہے ہیں یقین سے تو پرواز جو شاہینی والی کرے گا شاہینی پرواز یقین سے تمہیں حاصل ہوگی فرمایا گمان سے نہیں گمایا باد گی میں یقین دے مسلمان کا بیا بات کی شب تاریخ میں کن دل رہی پر ماتا جیسے رہ دس روپیہ پارک کے اندھیرے فرماتے ہیں کہ اس مانا باد ہستی میں جس میں دنیا گمان کا شکار اور یقین کی دولت سے محروم ہے مسلمان مرد مسلمان یہی یقین تیری وہ تندیل ہے گمان آباد بستی اور ہستی کی تاریخ رات میں تمہیں روشن دیں گے مٹایا پیسرو کس رات کیس داد کو جس میں مٹایا کو جس وہ کیا تھا زور حیدر فکر پوزر al maadi subhanallah subhanallah subhan mitaya کسرا کا رستا روم کا جو دنیا کے سائے ایسے اور منمانی کرنے والے ان کے صرف اور کورونیت کو کس نے توڑا تھا فرمایا حیدر ہے کے زور ابو زر کے کی دروشی اور پکر اور حضرت سلمان فارسی پارس کے صدق اور سچائی نے توڑا تھا کیا مطلب کے مصطفی مصطفی مصطفی دین نے جو اخلاق عالیہ عالی عالی پیدا کیے تھے اسی باطنی اس کی بات کی طاقت کو ختم کیا تھا لہذا تو وہی پیدا کر تو اپنے اندر وہ اخلاق عالیہ پیدا کر مسلمان کا صحیح ہتھیار ہے اصل روحانی مسلمان روحانیت غلط پر ساتھ غالب ہوتا یا مادیت کا تو مادیت نہیں ہے دیر میں رکھنا اور خدا کے بندو جنس کا توڑ جنس کیا بنے گی جنس سے چیز ہے لہذا مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے کا توڑ سائنس نہیں ہے سائنس کا توڑ روحانیت ہے جو اس کے پاس اس کے مقابلے کی جو طاقت ہے ہی جس کے مقابلے کی طاقت سائنس کے پاس نہیں ہے وہ صرف روحانیت ہے ارے بولو وہ کیا ہے روحانیت لہذا تین پیدا کر یہ کتے کے بچے سکولی کتے اور مولا کتے جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کے پیچھے جی باز بس بناو جی ادھر بناو وہ بناو بناؤ سائنسدان بناو انگریز کا مقابلہ بنا دو بغیر کا بچہ تو تو لے رہا ہے دینے والا غالب ہوتا ہے کہ لینے والا غالب ہوتا ہے ایسا پاگل ہے اور ان کا کباڑا تیرے پاس آتا ہے تیرا ایسا بھی ان کا کباڑا ہوتا ہے ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے سمجھ <تباہ> نہیں آ رہا ان کا سودا کباب کا ادھر آتا ہے یہ بغیرت کا بچہ کہتا ہے ہم مقابلہ کرے گا مقابلہ کیسے کرے گا یہ وہ خسرا تھا نا جس طرح خسرا جو ہے وہ مقابلے کے میدان میں جب آیا نا تو اس کے پیچھے سے چادر اپنے اٹھا کر الٹا ہو گیا اور کرنے لگا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا دیکھو تمہیں بتا تو میں کیا کرتا ہوں یہ وہی مقابلہ کر کے سمجھ عزت ہر شہر ان کے ہاتھ سے دے رکھتے بغیرت مالک ان کو بنا رکھا ہے اور مالک مبلوک مالک کا مقابلہ کرے گا بغیرت کا بچہ کدھر کس کو چکر باندی گا رام دادا سنتو کا غلام ہے آپ کا مقابلہ کرتا ہے تب تک کا بچہ یہ سے ہوئے لسے جب مل سے تماشا عشگا سے تللے ہیں سدیوں کے زندہ دیدی اخرارے ہماری قوم کے آزاد صاحب ہے اور ان کے غلام ہے وہ سرگر ہر گھر میں عمل کس تجمل کس ہے و گھر کے ساتھ ہوئے مطلب کیا کہ انہوں نے جب اگلی دنیا میں قدم رکھا تو تماشائی شگا در در کی دروازے در کی دروازے ہوتی ہیں نا شگا پتے ہیں سراخ ہوتے ہیں ادھر سے قیدی بیچارے قید بیٹھے ہوئے بابا لوگ تماشائی دیکھ رہے تھے یار یہ کیا کرتے ہیں دیکھیں دیکھ دیکھ تو صحیح کیا کرتے ہیں پھر انہوں نے کر کے دکھایا اور لاکھوں قیدیوں کو آزاد کر دیا سبات زندگی ایمان محکم سے دنیا میں سبات زندگی محکم سبات زندگی ایمان سے ہے دنیا میں کہ المانی سے بھی پا کر زندگی کا مضبوط انسان کی سامنا پر مضبوط ہوتی ہے فرمایا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے زندگی میں اس وقت پہ کیا مانتا ہے ہاں ورنہ ڈاوٹ ہو جاتا بندہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی وجہ سے فرمایا المانیوں سے پرانی زیادہ مضبوط نکلے ہیں المانی کی قوم ہے اور پرانی کی قوم ہے سمجھ نہیں آ رہا جن کے پاس ایمان زیادہ ہے وہی فرمایا زیادہ مضبوط نکلے ہیں اور وہی کافروں کے سامنے ڈر کر کڑے جب ایسا جا رہا ہے ہوتا ہے جب سنگار کا قیم میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بانو بات ہو پرو الگ جلے مسلمان جب جب یہ جو جی جی تیرا, تیرا پتن ہے اس کے اندر جب, جب, جب یقین کا نارا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تجھے حضرت روح لمی جبریل, جبریل جب والے جب پر لگ جاتے ہیں تو یقین پیدا کر لے کیا کر لے بتیا گیا یقین تو پیدا کر لے جبریل امیر والی پرواز آ جائے گی اچھا بتاؤ جبریل امیر مقابلہ کر سکتا ہے تو فرماتے ہیں یقین پیدا کر تیرا بھی تو نہیں کر سکتا دین پر یقین کر دین کے ساتھ کرتا ہے جب دین کا کام کروں گا اور دین پر قائم رہوں گا تو پتا میری ہے بس اس یقین کے ساتھ کام کر کر غلامی کیوں آگے رکھ توجہ تو غلامی میں نکاماتی ہے نہ تدبیرے غلامی میں نکاماتی ہے شمشی نہ تدبیرے جو ہو جاؤ کے یقین پیدا بات حضرت اعلیٰ حضرت حبرمی صحابی تھے لشکر جگار جا رہا ہے جنگ کے لیے دریا گھوڑے ٹھہر گئے آپ نے فرمایا نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے رکنا ہمارا کام نہیں نہ دین رک سکتا ہے نہ ہم رکیں گے دریاؤں پر ہی چلتے ہیں گھوڑے دریا میں ڈال آئیے جیسے راستے پر گھوڑے چلتے ہیں دریا پر چلتے چلتے باہر نکل گئے گلابی میں نکاو دی <تصفح> لچ تو, تو انگریز کا غلام بنا ہوا ہے غلامی میں ملا گلا غلامی. غلامی کیا ہوتا <تصفح> ہے بے یقین کہ یار کھانے پہ کہاں سے کیا کریں گے یار پیسے یار زندگی کیسے گزاریں گے انگریز سے توڑ لی تو کیا کریں گے وہ پرماتم کتے کا بچہ یہی لان سوچ ہوتی ہے جب بندے کو غلام گلام رکھے تو کروڑ اس میں پڑا ہوا ہے ملنا یہ جلوس تو نکالتا ہے یہ انگریز کو ایسا کر دو فلان کر دو تاریخ چل رہی ہے مستفا فرما کا بےغیرت ملہ تو غلام اور کٹو ہے جب غلام اور کٹو ہے تو لاکھ تدبیریں کریں تھب نہ کام ہو جائیں گے پہلے یقین پیدا کر ہمارے حضرت نے آ یقین کی دولت پیدا کر اللہ فضل سے جو بھی تدبیر کامیاب مرنا اقبال کہتے ہیں تدبیر تو تدبیر شمشیر بھی کامیا ہے ناماتی ہے شمشیر یقین پیدا بس یا ادھر یقین پیدا ہوتا ہے تجھے پھر لڑنے کی ضرورت نہیں خود بخود جیت ٹوٹ جاتا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کسی کی ضرورت ہے فقیر فرما تو کسی کی ضرورت ہے مرد مومن کے بازو کی طاقت کا اندازہ ہے کیا ہے کسی کی ضرورت ہے فرمایا کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے اس کا اندازہ کرنے والا یار کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے سازو کا نگاہ فرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر فرماتے ہیں جن کی جن کی نگاہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ تقدیر کیسی سخت چیز بدل جاتی ہے فرمایا اس کے بازو, بازو کی طاقت کا کس کوئی کا اندازہ کر سکتا ہے جب اس کے اتنا طاقت ہے تو بازو میں کیا ہوگی فرماتے پرماتم چلے مسلمان تمہیں یہ ہتھیار چاہیے یہ مرد فقر مرد فقیر کا فقر یہ وہ ہتھیار ہے جو آگے جڑت کا مقابلہ کرے گا کیونکہ اس کے سامنے نہ تقدیر کھڑی ہوتی ہے نہ تدبیر کھڑی ہوتی ہے نہ زیر کھڑی ہوتی ہے نہ شبزیر کھڑی ہوتی ہے وہ بول ہے حاجی ولات ولایت پادشاہی ولات پادشاہی علم اشیا گی جہانگی اب کیا ہے فقط ایک دکھتا ایمان کی تفصیل پر متاثر میں تجھے بتاتا ہوں یہ بادشاہی کیا ہے یہ ولایت کیا ہے یہ اشیاء ہے یہ کائنات کے حقائق کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے یہ نقطہ ایمان کی تفصیلیں ایک ایمان, ایمان پیدا کر یہ ساری تفسیر کھل جائے گی ہمیں رہ ملا من منڈے بے ایمان نہیں بڑا ہی پیدا مگر مش ہوتی سر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہے وہ کیا نظر اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے سوا کوئی نہیں کون کون تو بنا کچھ بڑی فرماتے ہیں یہ خیر نفی کرنے والی حق پیت پر نظر رکھنے والی ابراہیم جیت نظر بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے اندر جو ہوس ہے نا وہ چھپ چھپ کے تصویریں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتی ہے اور مردوں کی پجاری بن جاتی ہے کیا مطلب مخلص بننا بہت مشکل ہے یہ مرد فقیر کی نگاہ سے بنتا ہے یہ نہ جناب کی ملک کی کتابوں سے وغیرہ ان چیزوں سے نہیں بنتا ہاں جی یہ بنتا ہے تو نگاہ فقیر سے بنتا ہے ورنہ دنیا میں رہنے والے بنتے ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں خدا کے پجاری بن دنیا مسلمان برباد ہو جاتا ہے اسی وجہ سے برباد ہوتا ہے کہ زیادہ مسلمانوں کے دل کے اندر ہوس پیدا ہوس ہوتی ہے اور ہبس کی وجہ سے وہ بندی کبھی سائنس کے باہے کبھی کسی چیز کے باہر کبھی کسی چیز کو پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی کہتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام والی نظر کہ سب کے بغیر گزارا ہے خدا کے بغیر گزارا اٹھا کر آتما کر کے ان کا پرواہ نہیں فرماتے ہماور منہ رکھنے والے مسلے وہ سور مسلے ہماوت دنیا کے گند کے پیچھے سور کی طرح تندیر کی طرح پریشان رہنے والے مسلے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا چیخہ مومن کے لیے تمہیں اپنے آپ سے یہ دنیا توڑ کر نمرور کی طرح چیخے میں پھینک لے تکلیفوں میں پھینک ابراہیم کی طرح جب جائے گا بن جائے گی آگے بتا سمجھ نہیں آ رہی آ آگ ہے اولاد ابراہیم ہیم ہے نمرود ہے خضر رات فرماتے ہیں کوئی آواز بدل گئی بچوں مرو پھر کی آگ ہے اولادے برا ہیم ہے نمرود ہے شیر پر غور کرو خضر خزر فرماتے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہیم ہے نمرود ہے آج پھر آگ ہے اولاد اے ہے نمرود ہے کیا کسی کیا کو پھر کسی کا امتحان مسرود ہے آگ ہے اولاد ارا ہیم ہے آگ جلیا ادھر یورپی نمرود ہیں ادھر دنیا کی تکلیفوں کی آگ ہے ادھر اولاد ابراہیم ہے مسلمان یورپ والے کہیں گے ہماری نہیں مانو گے تو پھر دنیا کی تنگی آ جائے گی آگ میں جانا پڑے گا اللہ پھر تمہیں ان نمرودوں کے ہاتھوں سے آگ دنیا کی چک دنیا کی تکلیفوں کی آگ میں ڈال کر تمہارا ابراہیم کی طرح ایمان سمجھ نہیں آ رہی آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اب دیکھتے ہیں کون محمود ہے اور کون مردود ہے سمجھ نہیں آ رہی بولو تمیز تمیز تمزا کا پساد پترا را فسرات ہضر ہے پکری لکڑی رے یہ بندہ ہے یہ آقا ہے یہ غلام یہ کبھی اس کا مرتبہ نیچے ہے میرا مرتبہ ہے یہ کون دونوں ہے میرے والا اور مت یہ آدمیت کی تباہی ہے انسانیت کی بربادی ہے سنو نظیر صاحب کو مختار میں اور شان پڑھاتے ہوئے اس بات پر اطلاع ہوئی کہ ہمارے کتابوں میں لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس وہ غلام جو برفا ہوتے برفے گلا برفے زرخری لونڈیاں غلام اس طرح کا کسی کے پاس غلام ہے جی آتا ہے تو غلام ہے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے غلام تو اس کی خدمت پر آپ پر فرض ہے اور آقا گل بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت غلام پر فرض ہے جس طرح غلام پر فرض ہے خدمت بیماری کی حالت میں اسی طرح آقا پر فرض ہے غلام کی خدمت کرنا بیماری کی حالت میں فرض ہے پرماتم کرائے ہر چیز اس کو پیش کرے کرائے پانی لوٹا بھر کر آقا اس کے ہاتھ دلائے بزو کرائے, کرائے خدمت کرے اس کی اس کا استجا کرائے تاکہ یہ جو کمی دے بندہ جو فساد آدمیت ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے سمجھ نہیں آئی یاد ہے اور سکولی روپے یہ ادھر یہ وہ تو درد اسلام دردوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ لانسی آزاد یہ جی افسر ہے یہ نوکر ہے یہ فلان ہے اس کو کتے کی طرح رکھتے ہیں اور آپ سوروں کی طرح رہتے ہیں کیا ان کو کیسے رکھتے ہیں اور خود کیسے رہتے ہیں سوروں کی طرح چلو سور جو ہیں تو کر کیا ہوا آگے توجہ ہے بھائی فرماتے ہیں چیرا دستو او تاقتورو او بالدارو او سرمایہ دارو فطرت کی بہت سخت سزائے خدا سے چڑھو خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ ورنہ ایک بات پیسہ جائے گا کہ تم خود بندے بن کر گلی کر مر جاؤ اور پھر زلی لوکل ادھر جاننا میں ڈالنے جاؤ گے یا ادھر جاتا ہے تمہیں پکڑ کر پھر کسی کا بندہ بنا دیا سمجھ نہیں سمجھ آ رہی ہو حقیقت ایک ہے ہر حقیقت ایک ہے ہر شے ہو حقیقت ایک ہے ہر لہو خرشید کا اللہ کا امر ہے ساری تعینات کو قائم حقیقت امر اللہ تو فرما تازہ تھنے کا پتر بنیا بیٹا تین پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ اگر تو سورج کا لہو کا پکنا شروع ہو جائے تو اس کی حکمت ہے اس کو سر رہا خرشید بنا دیا سمجھ نہیں آ رہی ایک حکمت کیا سہبادی ہندوستان میں فرماتا تھا دیکھ کہ کتا میں نفرت کرنے لگا دور ہونے لگا کتے نے کہا تو ہے ہے یہ بتا کون سا عمل تو نے کیا تجھے اس نے انسان بنایا کون سا برا عمل مجھ سے ہوا جس کی سزا میں مجھے اس نے کتا بنا دیا بے پرواہ کی بے پرواہی اس اس وجہ سے بدھ سے اچھا کام ہوا جس کی وجہ سے تجھے پیسہ دولت سرمایا دے دیا اور اس کو بھوکا مار رہا ہے بھوک میں رکھا ہوا ہے اس کی بے پرواہی اور حکمت زیادہ اس وجہ سے اس کو حقیق ملکوں میں جلیل ملکوں میں جو اس کی خدمت میں مصروف رہا ہے تاکہ خود پر کرم رحم ہوتا رہا ہے تیری آکاش کے لیے ایسا اس نے کیا خود دو تیری آکاش کے لیے اس نے دیا ہوا ہے تو سمجھ رہا ہے میں میرے اوپر مہربان ہے مہربانی نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو میں دولت کروا دیتا ہوں یہ اتنا سمجھنا کہ میں اس پر رحم کرتا ہوں پر میں اس کی آکاش کرنا ہوں کیا کرتا ہے فرون بنتا ہے یتی موہلے ہم محبری پار یتی موہ بل وے ہم مہابری زندگانی میں ہے یہ مردوں, مردوں, دو مردوں دو کی میں فرماتا ہے زندگی <تصفح> کے جہاد میں مردوں اربطنس اربطنس کا ہتھیار میں بتاؤں کیا دو ہوتا ہے یقین مضبوط عمل مسلسل سر پر توجہ نہیں کی یہ نہیں نہیں سکنا بھی سلام لینا چل پانچ تیرے ورگے پانچوں چلے بچے کا میدان یہ شریعت کا اصول ہے یہ شیروں کا میدان ہے یہ گلی ڈننے کا میدان نہیں ہے گلی ڈنڈے کھیلنے والے مسلمان نہ ہی یہ خالد میدان ہے جس کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے وہ اس طرح آنا چاہے پاس ہو جائے جس کے اندر یہ جذبہ ہو ہم یار صرف درد کی بات سانگ چولہ پوچھا ساتھ سونے جی لکڑ بگ گئی تو کپڑے پھڑنے لگ پاؤں گے پی گل تین یہ مسلمان آپ کو گرمی چاہیے آپ کے حالات پر سردی نہیں لگ جب تک ہے جلاتے رہیں اگر ختم ہو گیا تو ہم اپنے کپڑے بھی اتار کر آگ جلاتا تجھے گرمائش دیتے رہیں گے انشاءاللہ شاء تمہیں سردی کی سردی کی بروگت کے اثرات تب تک نہیں پہنچنے دیں گے کیا مطلب جو بھی حالات آئیں گے ہم قربانی دیں گے تیرے افراد نہیں آنے پرو سمجھو تو صحیح جات یہ خواجہ فرید پر مارا ہے بڑھی پہ جانتی پڑا مارا اتری داجا فرید مارنا بوڑھی تھوڑی دی سمجھ لگی کرواتے ادھر یقین مضبوط ہو گئے تو ادھر امل مسلسل ہو اور محبت ساتھ ہے آپ محبت, محبت ایسی ہو گئی پوری جان کو ختم کر اللہ رسول کی محبت جب آتی ہے پوری باقی جان کو ختم کر لیتی ہے میں ادھر محبت بناتے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوں جب محبت, محبت ایسے عالمی پوری دنیا کو پتہ کر لینے والی ہوں یہ محبت مصطفی مصطفی ہی ہوتی ہے محبت خدا ہوتی ہے محبت یہ جب دین کی محبت آتی ہے تو پھر انسان واقعی ایسا بن جاتا ہے فرماتے ہیں یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں جب آ جائیں تو ہتھیار پورا ہو گیا مسلمان غالب کو یہ تو یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ ایٹم بن گیا فلان بنانت ہے اوپر ان کو اتنا کلیف نہیں اقبال سمجھا رہا ہے جہاد زندگانی میں مردوں کی شروع ہے چایت چبایت مرد ربندے مشرب ایسا خالص مذہب ایسا مشرب خالص ہونا چاہیے دل کرم ہونا چاہیے غیر اور درد سے دل کیا ہونا چاہیے ٹھنڈا ٹھنڈا دل نہیں ہونا چاہیے نگاہ پاک چاہیے اور جان بے تاک چاہیے دل ہر وقت خدا رسول کے لیے دین دیل دیل دیل کے لیے کام کے لیے حضرت صاحب کا دل جس طرح تڑپتا رہتا ہے اور سارا دن اسی تڑپ کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے بےتابی کی وجہ سے بےتاب رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور کھینکتے رہتے ہیں اسی طرح کا دل ہونا چاہیے ایک بار مرد کے لیے یہ چاہیے کیا چاہیے یہ چاہیے مرو مطلب نہ جس میں ملاوٹ وغیرہ نہ ہو میل نہ ہو اسی طرح خالص مذہب ہونا چاہیے مل ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے وہ بغیر کا ہوتا ہے جو کہتا ہے سارے پادری کے سارے سمجھ نہیں آئی اور ڈاکٹر جو بے با وہ شان سے چھپتے چوپے پالو پرن کی رے کا دشان سے چھپتے چوپے پا شان سے چھپتے چوپے پالو پر نی شام سے چپٹے تھے چوپر نکلے ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے لے اگلے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے ایک حادثہ کی طرف اشارہ ہے یونانیوں نے ترکیوں پر حملہ کیا تھا اور بڑے جدید مسئلے کے ساتھ جس میں دریائی کیڑے تھے یہ جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں وہ کیا فون والے کیا کہتے ہیں اس کو وائرلس وائرلس وائرلیس وغیرہ یہ جدید نظام جدید اسلحے کے ساتھ وہ حملہ بھر ہوتے یونانی کے ان پر ترکیوں پر اللہ تعالی کے فضل سے ترکیوں نے ان کو پچھاڑ دیا ہاں لاکھوں چند دبا دیے شکست کے فاصدی لیکن ایک شخص شاق مسلمانوں شاق کا غدار نکلا وہ شریف مکہ تھا مکہ کا حاکم وہ مل گیا یونانیوں کے ساتھ ادھر غداری کی تو مسلمانوں کو پھر کر وہ شکست کر اس واقعے کی طرف اشارہ جو شکا یونانیوں کو ہوئی ترکیوں کے مقابلے میں اس کو اقبال بیان کرتے ہیں بار بار اوکا شان سے وہ جھپتے تھے کون بڑی شان شانت کے ساتھ آئے تھے یونانی جب ادھر پہنچے تو بے پال مٹ لے جب منہ کی کھانی پڑی تو یوں لگتا تھا جیسے حضرت کے پاس پار ہیں ہی نہیں اوقا بولے تو دور کی بات ہے سمجھ نہیں آیا ستارے شام کے کونے شفق میں ڈوب کر نکلے کہ جس, جس وقت شام ہوتی ہے شفق ہوتی ہے سرخی ہوتی ہے مغرب کی طرف اس وقت عباری ستارے ستاروں کی م... م... روشنی زی... کم ہوتی ہے کیونکہ سورج کے موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے جب نیچے ہو جاتا ہے اور سرخی ختم ہو جاتی ہے پھر خوب چمک جاتے ہیں سورج ستارے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہ ستارے یعنی وہ ترکی اسی طرح کے وہ چمک گئے فتح پا ہے ہوئے منپورن دریا زیر دریا تیرنے والے کیونکہ وہ انہوں نے ایسے بیڑے دریا, تو دریا دو بیڑے جو دوڑ جوتے دریا میں جو جو تیرنے والے میں وہ ہو جانے, جانے, جانے والے, والے, والے بے بے بیڑے بنا رکھتے تھے جہاز یونانی نے تو ان کو کہا ہے کہ منپور دریا جو تھے نا اپنا وہ زیر دریا جو تیرنے والے تھے دریا میں ہی دفن ہو گئے وہ کدھر دفن ہو گئے دریا میں دفن ہو گئے اوے پدن دریا سے دریا تیرنے وال لے سماجی کر گوہر لے موجود کے تماچے کھانے والے یہ ترکی جو تھے وہ موتی بن کر بار یعنی پتہ بات گارے یا جب نے ہاتھ پر رکھے تھے جولنی جو کیمیا پر اپنے پر ناز رکھتے تھے کہ ہم کیمیا کر رہے ہیں اور سائنسدان وہ غبار راہ گزر جیسے راستر گرد غبار ہوتی ہے اسی طرح بر ترکیوں کے سامنے اور جو کھیر کر تھے وہ زمینیں سانگ پر رکھ کر زریل ووار ہو رہے تھے ہمارا ہمارا اربر ہوتا میں زندگی لا بجلی بتی ہمارا نرمرو کا پیغام لانے والا ایسا ایسا چلنے والا وہ پیغام پتہ کا لایا گھر سے دیر سے لایا لایا صحیح جو خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں جو وائر لکھیں اور فون پتہ نہیں کیا کر رکھنے والے ماد وسائل جو خبر رکھنے والے اطلاع دینے والے رکھتے تھے وہ بے خبر نکلے بیچارے وہ کیا نکلے اور یہ کیوں ہوا کہ ادھر ایمان کی قوت پر ادھر ادھر سائنس کی قوت تھی ادھر ایمان کی قوت تھی اسی وجہ سے اس واقعے کو ساتھ لائے ہیں کہ اوپر انہوں نے بتایا کہ مسلمان کو کیا چاہیے کباب بلند چاہیے مذہب خالص چاہیے دل گرم چاہیے،, چاہیے نگاہ پاک چاہیے جان بیتاب چاہیے اور دیکھو یہ میرا اگر ان کے پاس تھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح دی کہ سائنسی حالات اسباب وسائل مقابلے میں مقابل موجود ہیں ان کے پاسوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن پتہ ان کو ہوئی ہے مسلمانوں بھی اندر اپنا ایمان مضبوط کر لو اسی روحانی ڈاکٹر سے کافر سائنس دانوں پر غالب ہو پہ اور پھر بےمانی کی لہست آ بتا رہے ہیں کہ بےمانی کی لہست کیا پڑی ہر ہر رسوا ہوا پی رے ہر کی کم نگاہی سے حسین شریف مکہ بنا پڑا ہر رسوا اقبال فرماتے ہیں دیکھو وہ سید تھا وہ مکے کا حاکم جو تھا اس وقت سید تھا وہ جو غدار ہوا تھا اور یونانی ان کے ساتھ مل گیا تھا ہاں پھر اس نے شکست کروائی پھرکیوں کو اقبال فرماتے ہیں وہ کیا وجہ ہے وہ سید تھا اور یہ تاریخ جو آج جن کو مغل کہتے ہیں ترکی کہ مسلمانوں کی حقیقت بھی مغلوں نے قائم کی تھی سمجھ میں آتا اور پھر یہ ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں خلاطین ہیں ان کے سلسلے جو ہے وہ تاڑاری کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ دیکھو کس قدر یہ کیس کے اندر شاید نظر نکلے اور وہ کتنا اندھا نکلا سی ہے اس کو قوم اور ذات پاپ نے کوئی فائدہ نہ دیا جب نگاہ پاک نہیں رکھتا تھا اور کاٹاروں نے نگاہ پات کی اور جو, جو ہم نے پہلے مرد, مرد کے لیے سامان, سامان بتایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے او تاتاری جن کاتاروں کے پاس ساتھ وہ صاحب نظر نکلے وہ انہوں نے اسلام کا کتنا کام کیا اور یہ سید معلوم وہ ہمیں پلیز سید نہیں چاہیے وہ بولو غدار اور پلیز سید کی راشتے ہے کیا کہا ہے میں نے وہ بولو جو سید بے غیرت ہو بےان ہو جی کم نظر ہو کم نگاہ ہو ارے ایسا بھی ہمیں میرا سے بہتر نظر آتا ہے اگر میرا صاحب ایمان محکم سید سے بہتر ہے یہ اسلام کو فائدہ دے گا وہ تباہ دے گا سمجھ نہیں اس وجہ سے ہماری بدو کو موب آپی سید واٹ بہتر دلیت کیسے سارتا لمیش نور آس ماں پر یہ خان زندہ در پا درا زند در کے لے فرماتے ہیں آسمان والے بھی کہتے تھے یار یہ ساتھ مقابلے کتنا نورانی نکلے ہیں بھائی لیکن ایسے ہمیں ٹھیک ہے فرق شکست ہو گئی اقبال آگے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی مان والے بتاتے ہیں وہ کیسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں میں جہاں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کوئی بات نہیں جیسے سورج ادھر ڈوب جاتا ہے تو پھر سمجھو ادھر سے نکل آئے گا جب ادھر سے ڈوبتا ہے تو ادھر سے نکل آتا ہے اور بادشاہ مسلمان ایسے ہی جیتے ہیں دنیا میں اگر کبھی کسی وقت ظاہری طور پر شکست بھی جائے تو پھر پتہ پا لیتے سمجھ نہیں آئے زوال <تصال> کے بعد عروج اور عروج کے بعد زوال یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں بھائی اچھا اب ذرا اقبال کا سبق ہے ذرا توجہ سے سننا چاہتا ہوں آخرات باندھائیں اپرادھ کا میرت یہی قوت ہے جو صورت تقدیر ملت ہے یقین کی دولت آ جائے ملت, ملت کی تقدیر بلد بلد نہیں ہو یہی تعداد تورا بڑا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کارا خدا سے کن پکا کن پر اس وجہ سے مہربانی کر اپنی آنکھ پر آیا ہو جا اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھ لے کہ تو کیا ہے تو یورپ کی طرف تک دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تاکہ تجھے خودی اور خدا شناسی آئے بولو اے خود شناسی آئے اور خدا شناسی بڑا بارا بارا بار ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو ہبس نے کر دیا ہے ٹکڑے رے ٹکڑے نو انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی ہو جا فرماتے ہیں انگریزی تعلیم اور جو تعلیم تعزیب وان کی آبائی ہے نا اس نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رشتے دار رشتے دار سے گلا بات کاٹنے کے لیے کر رہا ہے پیسے کی وجہ سے دولت برما کی وجہ سے محبت ختم ہو گئی ہیں مسلمان تو نئے سر سے اس محبت کو پیدا کر دیں تم انسان کی قدر کر دولت کی قدر نہ کر تاکہ پھر سے تیرے دل کے اندر محبت پیدا ہو اور پھر اخوت اور بھائی چارہ اور دوستی اور محبت کے رشتے داروں اور رشتہ داروں غیروں کے ساتھ یہ دی وہ پورا سانی یہ افغانی وہ توران اسی بنا بتا یہ ہندی لو پورا دی یہ اپرانی وہ پورانی تو شرمندہ اے لاہ اچھل کر بے کرا ہو جا لانچ تہذیب انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کو کہ یہ ایرانی ہے وہ افغانی ہے وہ قرآنی ہے وہ فلان ہے حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ہے بے کنار اس کنارے کی سہل کنارے کی قید سے نکل کر باہر ہو یہ دنیا کے کناروں کے کناروں کی قید میں نہ آزاد ہو جا یہ قید و بند مکان اور جگہ اور علاقے کے قید سے آزاد ہو گھر اسلام نے آگا تاکہ پھر دنیا, دنیا سے مسلمان کو ایک قوم بنا افغانی پاکستانی شیطانی میری پریشانی کو پاسے کر یہ کچھ حکومتوں سگولوں کا پیغام ہے انہوں نے ملک سے قومیں بنا رکھی اور بانٹ رکھا ایک مسلمان کو ہزاروں حصوں میں تو سب کو سب کو پھر مسلمانوں کو اس پابندی سے آزاد کر کے مکان اور جگہ اور ابتر اور علاقے کی پابندی سے آزاد کر دے آزاد کر کے پھر ایک رنگ اسلامی میں سلمان بن اسلام ہو جائے جب حضرت نے سلمان کسی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے فرمایا سلمان بن اسلام سلمان بن اسلام سلمان اسلام کا بیٹا ہے کسی کا بیٹا نہیں لہٰذا نہ افغان ہے نہ صرف تو پرانی ہے نہ بے ہے نہ فلانا اگر ہے تو یہ صرف مسلمانی ہے یہ اسلام لانا غبارہ لوگ رنگو سب ہے مانو پرتے غبارہ لوگ پورے ہر پھول میں سے پہلے پل ہو جا جو پرند مسلمان جب پرندہ اڑنے لگتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے تاکہ لچی وغیرہ پڑا سب جھڑ جائے صاف ہو جائے پر سر پر مات کبھی نشر کبھی برادری کبھی علاقہ کبھی زمان کبھی ان رنگوں کی وجہ اس گرد غبار کے دو پڑے پڑے ہوئے ہیں اے حرم کے پرندے تو پرواز سے پہلے پروں کو صاف کر لے تاکہ جو سارا دن سے دور ہو جائے تو صرف مسلمان رہ جائے بول رہے کیا جائے خودی میں ڈوب جاتا دل یس زندگانی ہے خودی میں ڈوب زندگانی ہے نکل کر ہل شام ہو خودی اقبال کا فلسفہ خودی مشہور, خودی مشہور, مشہور ہے, ہے فلسفہ خودی کا مطلب ہوتا ہے خود شناسی من آ رہا نف سہوک سے کی طرف اچھا رہا ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا پر ماں ہے تو شہر کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا پہلے سالم ادھر ادھر سرشتے تعلق کاٹ کر اپنی طرف توجہ کر اپنی آنکھوں پر ہائیاں ہو جا تاکہ خود شناسی حاصل ہو جب خود شناسی حاصل ہوگی تو خدا شناسی آئے گی خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی کا جب خدا شناسی آئے گی پھر تو پورا مسلمان ہو جائے گا اور جب تک تو اپنے آپ کو نہیں پہچان خالد خالد خالد کو نہیں پہچانا پھر تو غلامی کی جنجیروں سے آزاد آ سکتا خود ہی میں ڈوبے گا تو پھر غافل تو آزاد آ سمجھ نہیں آ رہا مساف زندگی میں سیرت پولاد پیدا کر مساف زندگی میں بستان خبت محبت میں ہریرو پرتیاں ہو جا فرماتے ہیں زندگی کے میدان میں فولاد جیسے لوہا ہوتا ہے ایسے مضبوط ہو جا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دین سے نہ ہٹا سکے اپنے موقف اور اپنے دینی فکر سے نہ ہٹا سکے ایسا بن جا لوہا سمجھ نہیں آ رہی ہے اور محبت, محبت کے اس کے بعد میں ہریرو پرمیاں ہو جا آ, ادھر فولاد ہو باطل کے لیے ادھر حریر و پرمیاں ریشمی کپڑے ہوتے हो ہیں हो ریشم بن جا دوستوں مومنوں کے لیے سمجھ نہیں آ رہی اگر ہل کر جا رہا ہوں تو ریشم کی طرح نر رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے اسی کام इदा مانا ہے گزر جا پن کے سارے تم رو بیا پان سے گزر جا کے رو گلی راہ میں آئے تو جوے نزرے پہاڑ آ تو سیل تم جیسے سخت رفتار والا تیز رفتار والا سیلاب ہوتا ہے اسی طرح بنا پڑتا کوئی آگے رکاوٹ ہے ہی چڑھ جائے اگر کوئی باغ سامنے آئے بعد تو پھر نہر نہر پاہر، پاہر، پاہر، کا پانی, پانی بن کر گزر جاتا تاکہ اس کو بھی خیراب کرتا جائے جا کیا مطلب, مطلب اگر, اگر باطل ٹکرائے تو اوپر سے چڑھ چڑھ کر چلا جاؤ اس کے پیرا سے تھلے لتا باتل اگر آ جا تو پانی بن کے انہوں نے رجائی جائے چھتیس ہزار لوپتے کھولو تیرے علم و محبت کی نہیں ہے دیہات کو تیرے علم و محبت کی نہیں ہے دیہات کو نہیں, نہیں ہے تجھ سے پڑھ کر ساس فطرت میرے محبت کی کوئی عد نہیں ہے کیونکہ اللہ کی محبت کامین ہے اور اس کے علم کامین بہادر بن جائے گا جب اس کے ساتھ لگ جائے گا اور کچھ ورکر سا کوئی نوا نہیں ہے کیا مطلب تیرے کائنات ہے مسلمان تیرے نالنا وہ آن نے پھر خدو بنگیاں وا باندر تیرے شہر کونی مسلمان ترنا دیا تک ڈورو تسلمان تینوں پتا ہی کو کر کے ادھر ادھر واقع تحزیب حاضر پر برس ہاں موجودہ وانسی تہذیب باری ہٹاؤن والی اور فلاں نٹون والی اور فلاں ٹاؤن والی جو ہے اس پر برس ایک بال برسے ہیں پرماتم تک آدمی سید سبونے شار جاری کیا مت ہے کہ انسان ہو انسان کا شکاری تب تک تک بادشاہ کتے حکومتیں جڑی ہیں نا آدمی ان کا زلیل شکار بن کر پڑا ہوا ہے اور وہ کے شکار کے اوپر سے گوشت نوچ رہے ہیں عزت جان مال ہر کسی کا کتے کے بچے نوٹ رہے ہیں قیامت ہے اور وہ کہتے ہیں قیامت جو ہوگی دیکھی جائے گی ایک یہ قیامت دیکھو نو انسان نو انسانی کا شکاری بنا ہوا ہے سکولی کرتا یورتی کتا یہ عجیب انسان ہے کہ نو انسانی کا شکاری ہے شکاری ہے ہما وقت ان کو پھنسانے مارنے اور لوٹنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمکتا کی نظر سنائی مگر چھوٹے نگوں کی راری ہے کہ موجودہ تہذیب کی چمک آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے دیکھنے والا کہتا ہے وہ دنیا کچھ پڑ گئی ہے چپڑ گئی اکبال کیا بندہ آیا تو ہوتا نہیں اسکول کا بچہ آیا تو ہونا تین پتا نہیں اچھی بنا تین پتا نہیں اچھی بنا کر دیتی ہے انگوی آگے تراشن جلے ریزے گرتے نہیں نا جھوٹے نگا کے ریزیا کی چمکئی یہ سچے نگ نہ سمجھی کیا مطلب یہ کی چمک اگر حیران کرتی آنکھوں کو لیکن یہ دیکھ اندر انسان نہیں ہے بس یہ جھوٹے نگ آئے جھوٹے یہ انسانوں کی شکل میں لیکن انسان نہیں نگوں کی شکل میں نگ ہے لیکن حقیقت میں اب ناگ دوں بولے وہ حکمت نام تھا جیسے پرت مند میں مغرب کو وہ حکمت نام تھا مغرب کو کے پبرائے پونی میں پیرے کار ساری انگریزی پروفیسروں انگریزی پروفیسر سوروں کو امیر جس حکمت اور تعلیم پر داخلہ بے وقوف کو حکمت اور تعلیم اور فلسفہ سمجھتا ہے یہ حقیقت میں ہری ہمے انڈیا کتنے سنو ان کے ہاتھ میں جانور انسانیت کے ساتھ لڑائی کی تلوار ہے تو سمجھتا ہے یہ انسانیت کے ساتھ لڑائی کی تلوار ہے تو سمجھتا ہے یہ حکمتالی I <laughs> am یہ تعلیم نہیں ہے یہ ان کی تلوار ہے جس سے آدمیت اور انسانیت کو قتل کرنے میں مصروف ہے تو کہتا ہے بچہ یہ تعلیم ہے تو کیسا بچہ ہے وہ کہتا ہے تمہیں اقبال پاتا آتی یہ ایک تلوار ہے راہو کے ہاتھ میں ہوس خواہش کے بندے کے رہتے ہیں جو انسانیت کو قتل کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے مطلب یہ تعلیم نہیں وہ بات ہے وہی بات ہے کہ دین اور انسانیت کے خلاف سازش ہے اور خود ہوئے اس کو سمجھتا ہے یہ کسی کے بچے کیسے عجیب ہے کہتا منگان مغرب مغربی پروپیسروں کو لینوں کو جس حکمت اور فلسفے اور جس تعلیم پر ناز ہے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ہتھیار ہے ہوا کے بندوں کا سرمایہ داروں چاروں کا کہ جو اپنی سرمایہ داری کی میں اتنے اچھے ہیں کہ انسانیت کو قتل کر رہے ہیں کسی وجہ سے تعلیم کے حق میں سروار نہیں کا بچہ جو حرام دادے ہوتے ہیں گنجے پارتے رہتے یہ لانسی حرام دادے جو ہوتے ہیں یہی اس کی پہ جناب ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اسی کے تشیر کے اندر یہی لوگ ہیں اسی کو پیچھے کے پھیلانے کے اندر یہی لوگ محسوس رہتے ہیں کیوں حرام دادوں کو آتا ہے کہ ہمارا سرمایہ داری کا اگر اگر جو اس کو اگر کچھ ملے گا تو اسی تعلیم کے ذریعے ملے گا کیونکہ اس تعلیم سے لوگ ٹوڈو ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں لانچی بن جاتے ہیں, ہیں، جی ان کو نہیں درد دیر مار کی تمیز رہتی ہے نہ ماں باپ کا پتا رہتا ہے نہ وہ نہمال <سؤال> پانا پتے تلوار نہیں تعلیم لکھ نہیں لانا تین ہزار نہیں آؤں اقبال شہر کا مطلب اور شیر کا مطلب کہ نہیں ہوئے اس طرح مشورہ میں کرتا اقبال کے شہر کی چاس رہے ہوں شرائے اور پھر اور انہوں نے وہ شاعری کے جو اوزان ہوتے ہیں ان کا پابند رہنا ہے یہ وہ سارا انہوں نے پتا نہیں کیا کچھ اپنا آپ کی رنگ دکھانا ہوتا ہے سارا نہیں سمجھ آئی اور پھر وہ مانی کو رکھ جاتے ہیں لیکن مانی کو آگے نکالنا اور نکال کر پھر اپنے رنگ میں لوگ سادے رنگ میں لوگوں کو پیش کرنا اصل انہوں نے تو اتنا بتا دیا کہ ہوس کے پنجے پونی میں تیز کار جاری ہے اب مانی کیا رکھتے آئے کیا انہوں نے رکھ دیا نہ چیز نے اپنے دیسی لفظوں میں تمہیں سمجھ آتی آ... چ... سمجھ نہیں آیا کدب کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا کدبر کی فسوکاری محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جسم کی بنا سر فرماتے ہوئے سرمایہ داری کا نظام جو دنیا میں یورپ والوں نے بنا رکھا ہے نا اور جس کو محکم کرنے میں وہ مضروف ہیں اور وقت اس کے متعلق تدبیر تدبر کرتے رہتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ سرمایہ دار داری کا نظام جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دولت دنیا کی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سارے لوگ باقی عوام اکثریت لوگ وہ چند کے ہاتھ کے محتاج ہوں ان کے دست نگر ہوں ان سے سارا کچھ لے اور وہ ہیں سرمایہ لوگ دا چند وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں عوام ان کے ہاتھوں میں وہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہم حضرت بلیس کے ہاتھوں میں سمجھ آ ہے ایسا ہے کہ پوری قوم چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہے انہیں کی حکومتیں ہوتی ہیں ایسے ہے نا انہیں کی ساری اشارہ کچھ ہوتا ہے انہیں کی ایجنسیاں سب اشاروں پر سب کچھ چلتا ہے جی حکومتیں قانون نظام سب انہیں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کتنی کے بچے ہر انگریز کے ہاتھ میں راجتے ہیں اور انگریز انگلش کے ہاتھ میں راجتے ہیں یہ سرمایہ دار کا نظام ہے اسلام سرمایہ کو تقسیم کرنے کے حق میں ہے اکٹھا کرنے کے حق میں نہیں ہے مولم رہے کیلا یو نا دول لوکم پہ نہ اللہ فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ صرف کمندروں اور مالداروں کے ہاتھ میں سرمایہ اور دولت جو ہے وہ ڈول مر کر گھوم کر ہے اور مرو بولو یہ کیلا یقینا دولو کم پہ لگنے فرمایا صدقہ خیر وغیرہ تو زکات فرد کے لیے تھی آ بھی جائے تو نکل جائے تاکہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ گھومتا نہ پھر پیارا پھر پیارا ہر کسی کے ہاتھ مر جائے وہ بولو بڑو یہ ہے اقبال فرماتے ہیں مات پر مات سنوے انگریز کدبوں تدبیر کرتے سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے مضبوط کریں اقبال بات بات مات تربیر تربیر مات تربیر مات مات کہتے ہیں یار جتنے من پر یہ دم دھاڑے کرتے رہے یہ جتنا سرمایہ دار تباہ جو ہے نا دم دھاڑے کرتے رہے تدبیریں کرتے رہے اس نظام کو بچانے کی فرمایا سرمایہ دارہ میں نظام نہ کبھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے نہ بولو تو بولو مروئے نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ بولو کیا اب وہ اقبال کا شعر آجا مشہور جس کا مطلب آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اقبال جو اقبال فرماتے ہیں یہ سرمایہ دار نکما نکما کتا بن جاتا ہے اور فرمایا اقبال کیا کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی بھی جہنم آن کی آن اپنی فطرت فطر فطر فطر فطر فطر فطر فطر میں لا نوری ہے ناری ہے فرماتے ہیں اور سرمایہ دار ستے تو نکما بنا ہوا تمہیں پتا نہیں ہے یہاں تو عمل سے جن میں ضرورت ملتی ہے سمجھ نہیں آ ہے مرے نکمے تجھے کام کرنا لوگوں سے تب ہوں آخری پارٹی کا شعر ہے اس میں دعوت دیتے ہیں مدد دل بانیہ دیا تا دل بان کر انداز سخ بش گا مر ایک درندا پر بات ہے مسلمان آ جا اب ذرا پھول نچھاور کریں جھاڑیں اور پیالے میں نئی شراب ڈالیں آسمان کی چھت کو پاڑیں نئی یہاں پر ڈالیں یہ, یہ, یہ تعظیم جو لانتی ہے اس کو ختم کر کے پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائیں یہ ہے اقبال کی طلوع اسلام نظم جس کی ناچیز میں اپنی سمجھ خطر کے مطابق سادہ سی شراب کو پیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ خوش مرد قلم درد مرد درویش اور صاحب درد صاحب فکر بندے کی برکت سے ہمیں بھی صاحب درد فکر بنا دیا کل شریفوں نے علامہ کی روح کو خوش کر دیا اللہ الزیم جسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کھولو گ